نماز کے, سامنے نمازوں کے اوقات, ان کی اوقات سب کچھ آپ کے سامنے تفصیل سے آیا لیکن یہ سارے, یہ سارے اوقات وقتی تھے کہ ان ان اوقات میں نمازیں پڑھنا جائز ہے پہلا وقت کون سا ہے آخری وقت کون سا ہے وغیرہ وغیرہ سب ٹھیک ہے اب یہاں سے آگے آپ کو ہر نماز کا افضل وقت بتائیں گے کہ ہر نماز کا افضل وقت کیا ہے کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں وہ نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے تو سب سے پہلے فجر سے آغاز کر رہے ہیں باب الوقت البت اللہ خجر آئیو وقت ہوا کہ وہ وقت کہ جس میں فجر کی نماز پڑھی جائے وہ کون سا وقت ہے تو یاد رکھیے گا اس حوالے سے چار مذاہب مشہور ہیں چار مذہب کہ فجر کی نماز کا افضل وقت کیا ہے امام مالک امام شاہ نئی اللہ علیہ اور ان کے علاوہ اصحاب بن اسحاق امام اوزاعی یہ اضافہ فرماتے ہیں کہ فجر کی جو نماز کا وقت افضل وقت ہے وہ ہے حلث یعنی سکو تاریخی میں پڑھنا اندھیرے میں جس کو غلط سے تعبیر کرتے ہیں غلط کا مانا اندھیرا تاریخی ٹھیک ہے امام شاطر امام مالک امام اوزاعی یہ رضا فرماتے ہیں کہ فجر کا افضل وقت کیا ہے غلط ہے تاریخی میں پڑھنا یہ افضل وقت ہے دوسرا مسلک ہے احناف کا امام اعظم امام نہیں غلط سین لام سین غلط دوسرا مسئلہ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ الجی بالکل یس امام اعظم ابو حیفا امام ابو یوسف امام محمد صفیہ نصوری ابراہیم, ابراہیم نقصید کئی سارے حضرات فو تمام یہ آزاد فرماتے ہیں کہ فجر کا جو افضل وقت ہے وہ ہے اسفار وہ کیا ہے اسفار ہے. یعنی روشن کر کے پڑھنا ٹھیک ہے اسفار. علیف سین فا علیف را. ٹھیک ہے جی نمبر دو تیسرا جو مسئلہ ہے وہ امام احمد بن حمب رحم اللہ کا ہے امام احمد بن حمبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مدار تقسیری جماعت پر ہے کثرت جماعت بس اگر تقسیم جماعت غلط میں ہو سکتی ہے تو پھر غلط میں پڑھنا افضل ہے اگر تقسیم جماعت اسفار میں ہو تو پھر اسفار یہ یعنی روشن کر کے پڑھنا یہ افضل ہے اور یہ بڑا بہترین مسئل ہے اور اگر دیکھا جائے تو احناف بھی اسی پر عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو تقسیم جماعت اگر کسی جگہ میں لوگ تہجد کے لیے اٹھتے کے منصوبوں سویرے سارے کے سارے جیسے کہ رمضان میں ہوتا ہے تو ان جن میں سب کے سب ہی کیا پڑھتے ہیں غلط میں پڑھتے ہیں احناف بھی ٹھیک ہے تقسیر جماعت مراد ہوتی ہے یہی وجہ ہے احناف پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ پورا سال شور مچاتے ہیں اس پار اس پار رمضان آتا ہے تو غلط شروع ہو جاتا ہے تو مقصد کیا ہے تقسیر جماعت کیونکہ رمضان المبارک کے اندر لوگ صبح کو اٹھ جاتے ہیں سارے کے طرح جو غلط جو ہے وہ کیا ہے افضل ہے جب غیر رمضان میں لوگ کیونکہ بیدار نہیں ہو سکتے جلدی سے تقسیل جماعت اس میں زیادہ کس میں ہو سکتی ہے اس بار میں ہو سکتی ہے اس کی اس بار پر عمل کرتے ہیں تو خیر حنابلا کا مطلب کہ اس کا دار و مدار تقسیل جماعت پر ہے چاہے غلط میں ہو چاہے اس میں ہو اس بار میں ہو جس پر بھی ہوگا اس پر عمل کرنے کا چوتھا راخبی وزر خود امام طابی رحم اللہ کا ہے امام کہابی رحم اللہ کا یہ بھی بڑا جاندار ہے جو وزرت خود امام تحابی رحم اللہ نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا جو آغاز ہوگا وہ غلط میں ہو اور اس کا جو اختتام ہے وہ جا کر اس فار میں ہو ٹھیک ہے اس میں ہو آغاز. اس میں؟ غلط میں یعنی تاریخی میں خوب اندھیرا ہو اس وقت نماز کا آغاز کیا جائے اور اس میں پھر خوب اچھی طرح کرام میں کیا جائے اس بار میں کیا جائے یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہے اور اس پر کئی سارے ذرائع لائے ہیں افسری پر امام کہا رحم اللہ ٹھیک ہے جی یہ چار مسلک آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلا مسلک ممینا کے مالک کیا ہے رحم محمد اللہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ غلط یعنی تاریخی میں حضرت کی نماز پڑھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز تاریخی میں ادا فرمائی ہے اور کئی حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ یعنی جب لوگ نماز پڑھ کر نماز پڑھ کر بھی واپس جا رہے تھے تو اتنا گہرا ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے اور عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی اور یہاں اور اس طرح لوٹتی تھی اپنے گھروں کی طرف کہ کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا وغیرہ وغیرہ اس پر جو دریا تو یہی ہے کہ آپ سرم سے ثابت ہے کہ آپ نے صبح کی نماز جو حجر کی نماز ہے وہ تاریخی میں پڑھی اس پر امام تحابی رحم اللہ نے نو صحابہ اکرام اللہ تعالی سے تیرہ سندوں کے ساتھ روایات نقل, نقل کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کس میں پڑھی اس میں اندھیرے میں پڑھی دیکھیے ذرا بين خمسه باو الذي يصلي يصلى في الفجر وقت هو فبه قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن معين عن زهري عن رواه عاشر رضي الله تعالى عنه قالت امي جان عائشه فرماتي كنا نساء من المؤمنات يصلي يصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح متلفتات بمروطهن ثم يرجعنا الى اهلهن وما يعرف مضنا احد کہتی ہیں کورتیں تھیں ایمان اور نچل ساری عورتیں مومن عورتیں جو سلینا تاسخو آپ صلی اللہ کے نماز کرتی تھی اس طرح کے متلفعات دوسرا اسم لفظ آتا ہے مطلب کیا اللہ صاحب دوسرا ہے متلف متلفعات اور مطلب متلف دونوں کے معنی ہوتے ہیں لب ڈا متلفروت چادر کو کہتے ہیں جمع ہے مروتھی ہوئی ہوتی تھی اپنی چادروں میں اپنے گھروں کی طرف لوٹتی تھی اور نہیں جانتا کو کوئی ایک فرمایا آگے آگے فرمایا کہ ان کو جو نہ پہچانا جاتا تھا وہ کس وجہ سے تھا یہ اور تاریخی کی وجہ سے تھا. دیکھ دیکھ البتہ اس صنعت میں اتنی پھر انہوں نے کہا البت استمد میں کچھ تغیر ہے یہ فرمایا وما يعرفنا من الغلطی اور وہ اتنے پہچانے جاتے کہ وما يعرفنا نہیں پہچانے جاتے کہ ان الغلطی کاری کی وجہ سے دے رہے جو اس ابھی ہم رہا حدت ابن ابی داؤد یہاں یہ پہلے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی عبداللہ میں محسوس ہے ابھی یہ قال حدت ابن ابی داؤد قال حدتنا ابن صالح قال حدتني لک قال حدتني يزيد بن, بن يزيد نماز پڑھی پہلتا پڑھی اس کے علاوہ دن میں فجر کی نماز پڑھی خوب روشن کر کے پڑھی پھر کہتے ہیں پھر آپ اس کے بعد اسفار کے روشنی کی طرف واپس نہیں روٹی روشن کر کے پڑھنے کی طرف حقاف یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا کر دیا یعنی آپ دنیا سے رخصت رخصت ہو گئے اللہ نے آپ کو خوش کروا لیا تو کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے تاریخی میں پڑھا پھر روشنی میں پڑھا اس کے بعد دوبارہ روشنی میں کبھی نہیں پڑا یہاں تک آپ کی کیا ہوگی الصبح کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی کون کہہ رہا ہے یہ تو وہ نماز ہے جو ہم نے عمر کے ساتھ پڑھی جب حضرت عمر شہید کیے گئے تو پھر حضرت عثمان نے نماز پڑھی جی اس سے پتا چلا کہ آپ کے زمانے میں عمر کے زمانے میں تاریکینا جبکہ کے سامنے آ رہے ہیں جی تو نکلے نماز کی طرف پھل تو میں, نے کہا. پھل تو میں نے کہا کہ کم بہ نگانے کا شہری کھانے اور اس کے بعد نماز پھر جانے میں کتنا فاصلہ تھا یعنی آپ سے لکھانے کا فوراً نماز چلنے کے لیے پچاس آیتیں پڑھ لے اس سے بھی معلوم ہوا کہ تاریخی میں خجر پڑی ہے اور یہ انقضى ذلك على الشنان عن زيد بن ثابت رضي الله قال ابي طالب حدثنا ابو بكر قال حدثنا جدا وقال حدثنا شعبه وقال حدث اياس صادق بن ابراهيم قال سنة محمد بن عمرو عمرو بن حسن قال لما قدم الحجاج جب الحجاج جاءت مدينه قال جعل اكثر الصلاه ونسى نमाजه موخر كانه في جابر عبداللہ. ہم نے جابر عبداللہ سے نماز پڑھتے تھے صبح. او صبح. کیا یہ کہ وہ نماز پڑھتے تھے میرے میں. تو اس حدیث سے جابر عبداللہ کے فرمان سے جو نقل کیا کہ وہ تاریخی میں نماز پڑھتے تھے تو شک ہے ابراہیم عن محمد ابن ابن حسن ابن رضی اللہ قال تو نماز پڑھتے تھے اب طريق ابن <تاريخين>. ابي <وبين> حاتم قال حدثنا مدرك <بمدروقن> قال حدثنا ياقوت الخزرني قال حدثنا عبد الله بن حسان قال حدثتني جداد جدتاير صفيه بنت علي بن علي عنها اخبرت بما قالت رضي الله عنها انها قدمت على الرسول عليه الصلاه حسان عمري فرماتين کہ مجھے بتایا سفید بن ٹیبا خیبہ بن دونوں صحابت کی نماز وقت اور نماز کھڑی کی جی گئی جب فجر پھوٹ چکی جب فجر پھوٹ چکی, چکی یعنی سبو بھی اور ستارے جال پھیلا رہے تھے اس آسمان میں ظلم اور, اس اور مرد جو تھے وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے تھے تاریخی کی وجہ سے دوسرے کو نہیں پہچان رہتے آپ کے پاس تو وہ ایسا وقت تھا جب کی نماز ہو رہی وہ بات آ ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی یہ عن تھا کہ میرے باپ نے, نے قبائلی وقت کے ساتھ الحی قبیلہ قابلہ قبیلے کے قافلت مطلب قبائلی وقت کے ساتھ آپ کے پاس آیا یا قبائلی قافلے کے ساتھ آپ نے ہمیں نماز پڑھائی صبح کی نماز कौन سرا تھا لوٹ گئے, پھر گئے. وہاں آرے پر اور میں نہیں تھا کہ میں فون کے چہروں کو پہچان دا کا انہو جو غلص وجہ سے یعنی تاریخی کی وجہ سے آپ ممالک پڑھا کے چلے گئے لیکن میں اب تک گویا کے لوگوں کو نہیں پہچان پا رہا چہروں یہاں <قال عبو جع فرم> تک درائج ذکر کرنے کے بعد امام اپنا تبصرہ کر رہے ہیں کون سے امراد کون ہیں امام شافی امام مالک اور امام اوزائی ہی کیا جائے گا فجر کی نماز میں غلصو کہ اس کو تاریخی میں پڑھا جائے گا افسل و من اس بہا اس لیے کیا ہے وہ اس فار سے زیادہ افسل ہے وہ خالہ قوم فضالے کا آفروں اور اس سے مخالفت کی ہے دوسروں نے خالا قوم سے کون مراد ہے احنا وغیرہ یعنی امیدو امیدو یوسف نام محمد صفیہ نسول ابراہیم اور ترلیس کہتے ہیں کہ اشفار جو ہے وہ کیا ہے آپشن ہے ترلیف سے یعنی تاریخی سے وقت جو بیمار اب طلائم ذکر کر رہے ہیں جزم کے یہاں کیا ہے اشخار کیا ہے آپشن ہے کیا آپشن ہے اشخار یعنی احناف وغیرہ اللہم اکبر قبیرہ اس میں ایک دلیل تو احناط کی ذکر کی ہے کہ پرانے مجید میں آتا ہے کہ فسب رب کا قبل طلوع شم سے ٹھیک ہے رب کا قبل طلوع شم سے اس میں صاف ظاہر ہے کہ طلوع شمس سے پہلے والا جو وقت ہے وہ فجل کا وقت ہے فصبح بحمد رب کا قبل طلوع شم سے پہلے پہلے طلوع شمس سے پہلے کیا ہوا کرتا ہے اس قابل ہوا کرتا ہے نہیں ہوا کرتا ایک دن دوسری یہ ہے کہ وقت جل سے آگے جو ذکر کر رہے ہیں اس میں چار صحاب ایک اللہ تعالی علیہ تعالیٰ مجمعین سے پانچ سنندوں کے ساتھ نقل کر کے رائے کہاوی کئی ساری روایات پانچ صحابت ہے چار صحابت سے پانچ سندوں سے روایات نقل کی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے اسفار ٹھیک ہے اشفار کیا ہے حدثنا حدثنا عمر بن حدثنا زحیر بن حدثنا عبد بن حج کیا تو کہتے ہیں مجھے حکم دیا الفاء نے میں ان کے ساتھ کیا ہوں مطلب ہوں مزدرفہ مزدرفہ کہ کرتا ہوں لازم ہو جاؤں مطلب یہ تو وہ وقت ہے ان شاہ اس وقت میں مارا تسلیفی ہافت میں نے آپ کو کبھی بھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا یعنی اتنی جلدی سے آپ مجھے کہنے کے کہ احکامت کر فقال تو کہتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے تھے یہ بڑی نماز یعنی حاضر صلاح اس نماز کو مکان مگر اسی گڑی میں اللہ حاض صاحب مگر اسی ٹائم اسی وقت فی حاضل مکان اس جگہ میں من حاضری ہو آج کے دن تو یہ مصلفہ کی رات ہے اس رات کے بارے میں کہا کہ آپ سے نہیں ثابت مگر آج کے دن اس مکان پر اسی وقت آپ نماز پڑھا کرتے تھے فجر کیبد اللہ صلاح نے وہ دو نمازیں نماز صلاح نے دو نمازیں اپنے وقت سے کیا کر دی گئی ہٹا دی گئیں پھیر دی گئیں سلاط المغرب ایک مغرب کی نماز کے اجتماع کیا گیا عشاء کے ساتھ بعد مضلفہ، جب لوگ مصطلفہ آ جائیں سلاد المغرب بعد کا مطلب جب اب تک تب تک جب تک لوگ المدا بھی ہے اور بھی ہیں دونوں ہیں مختلف نسخوں کے اندر یبز دونوں کا مانا پھوٹنے کے ہیں کہ جیسے ہی صبح فجر پھوٹ جائے یعنی صبح صادق ہو جائے رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ ایسے کرتے تھے نماز پڑھی وہ منار کے دن جب سطح الفجر جب فجر کیا ہوگی بلند ہوگی فی حضل مغرب الفرح <تصفح> صاحب <تصفح> اس وقت کی نماز نے یہ فرمایا تو اب جو حضرت مسعود کا جو عمل ہے کہ آج کے دن یعنی یہ <سؤال> جو بات ہے کہ آج کے دن اس خاص دن میں یعنی فجر کو جلدی پڑھنا ہے ورنہ اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ عمومی حکم کیا ہوگا اس کا ہوگا نہ کیا قدر یہ ہے درخلا سر کہ اگر سے فجر تو بہت جلدی پڑی لیکن بتایا کیا کہ آج کے دن صرف خاص کیا ہے اس وقت میں پڑھنا ہے ورنہ عمومی حکم وہی ہے کہ کیا کرنا ہے اس میں تاخیر ہے اور اس فار ہے اب یہ کالحتنا کالا دسنا محاصرے میں آپ کے ساتھ <سجد> حاضر تھے کون ابو طریف کہہ رہے ہیں انبو خان بھی حاضر تھے آپ سلام کے محاصرے میں <سجد> فکان آپ نے نماز پڑھائی ہمیں فجر کی نماز خطا لو انحصان یہاں تک کہ اگر لو انسان رواب نبلی اگر کوئی انسان اپنا تیر پھینکتا تو اب سرا مئو نبلی ہی. تو وہ اپنے تیر پھینکنے کی جگہ کو بھی دیکھ سکتا تھا کہ تیر جا کر کہاں لگا ہے یعنی آپ نے ایسے وقت کی نماز یعنی اتنی روشن کر کے حضرت حضرت محمد آپ فجر کو موخر کرتے تھے اس کے نام کی طرح اس کے نام کی طرح فجر کا مانا کیا ہے پھوٹ جانا فجر کا مانا کیا ہے پھوٹ جاتا یعنی خوب روشنی ہو جاتی ہے تو آپ اس کے نام کی طرح موفر کرتے تھے میں اپنے والد کے ساتھ ابھی برضا کے پاس گئے ان سے پوچھا میرے والد نے آپ صلی اللہ وسلم کی فجر کی نماز کے بارے میں کہا کالا سکھ ہے آپ کی نماز پڑھا کر پلٹ جاتے تھے اس حال میں کہ وہ اپنے کی نماز میں ساٹھ سے سو آیا تک پڑھتے تھے ساٹھ سے کتنا سو آیا تک پڑھتے تھے یہاں سے احناف کے حوالے سے کہتے ہیں ان تمام اخبار اور روایات میں جا رہی ہے اس کی وجہ کریں آپ کو بتا چکا ہوں وقت تمام کے تمام اوقات میں بقیہ تمام کے تمام اوقات میں نماز فضر پڑھتے تھے ملطلفہ اس وقت کے خلاف کہ جس طرح نماز پڑھی ملطلفہ مستلفی میں صبح سویرے پڑھی صبح سویرے پڑھی نا تو اب کیا ہو رہا, رہا ہے کہ انہوں نے جلد عام طور پر جلدی پڑھی تھی اور اس کے متعلق نماز یہ تھا کہ یہ نماز کے اپنے وقت سے ہٹائی گئی ہے أخا دعانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه